صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نصائی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1281 1281 نماز کے بعد حمد و فنا اور درو شریف پڑھنے والے سے ہمارے آکاری سلاط اسلام نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا تو نماز کے بعد پہلے اللہ تعالی کی حمدو ثنا کرنی چاہیے پھر دروشری پڑھنا چاہیے پھر دعا مانگنی چاہیے انشاء اللہ عز و جل جو دعا مانگیں گے رب طبارہ کا و تعالی قبول فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وسلم جہنم جس کو اردو میں دوزک کہتے ہیں وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کفار فجار کے لیے تیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس کی سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے پناہ کوئی ان سزاؤں کو سہ نہیں سکتا تفصیل ابن رجب میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں غسلین وہ خون اور پانی ہے جو جہنمیوں یعنی دوزخیوں کے گوشت سے بہے گا یہی دوزخیوں کا کھانا ہوگا مستقف اللہ دو ذخیوں کو جب سزا دی جائے گی جہنم کی تو ان کے بدن سے جو خون پانی نکلے گا یہی ان کا کھانا ہوگا اللہ کے پناہ حضرت سیدنا قطع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غسلین جہنم کے کھانوں میں سے بدترین کھانا ہوگا حضرت سئینا بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ دو زخیوں کے پیٹ کا دھون ہوگا غسلین حضرت سیدنا مقاتل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب پیپ اور خون جہنمیوں کے جسم سے نکلے گی تو جہنمی دو اس کو کھانے کے لیے لپٹیں گے کیونکہ کہیں اس سے پہلے اسے آگ نہ کھا جائے جہنم کی آگ اس کو نہ کھا جائے اللہ کی پناہ اور غسلین یہ جہنمیوں کو جو پیپ پلائی جائے گی یہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا مختلف کھانے زکوم بھی جہنمیوں کا کھانا ہے جو ایک درخت ہے جو جہنم کے اندر پایا جاتا ہے اور بعض جہنمی اپنا ہی گوش نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے اللہ کی پناہ اور بعض جہنمیوں کو غسلین جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اور یہ بھی ایک کی صورت ہوگی وہ غسلین جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا کیسا ہوگا کہ اس کا ایک ڈول مشرق میں پھینک دیا جائے تو اس کی تفیش اس کی حرارت اس کی ہیٹ اتنی ہوگی کہ مغرب میں رہنے والوں کی کھوپڑیاں ابلنے لگ جائیں گی اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ اگر دنیا میں اس کا ایک ڈول ایک بالٹی ڈال دی جائے تھا. جہنمیوں کے تباہ کن مشروب کے بارے میں پارہ تیرہ سورہ ابراہیم کے عائد نمبر پندرہ سولہ سترہ میں ارشاد ہوتا ہے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 ترجمہ, ترجمہ کندو کی مان اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ومم و روا یہی جب سرکشوں کو کافروں کو پیپ پلائی جائے گی تو اس کی کڑواہٹ اس کی بدمزگی کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا گھونٹ لیں گے اس کی کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا کہ گلے سے اتار نہیں سکیں گے یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی اور موت جیسی تکلیف ان پر تاریخی ہوگی مگر موت نہیں آئے گی مرے گا نہیں کہ مر کر راحت پائے اور ہر عذاب کے بعد نیا عذاب اس سے شدید اور سخت ہوگا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ تو جہنمیوں کو جو پی پلایا جائے گا یہ وہ ہوگا جو جہنمیوں کی کھالوں سے نکلے گا جہنمیوں کے گوشت سے نکلے گا خون اور پیپ مخلوط ہوگا ملا ہوا ہوگا اور سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس کے بارے میں پارا تیئیس سورہ سود آئیٹ نمبر ستاون سیون میں ارشاد ہوتا ہے ہازا فل حمیم و حمی ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ کون سی پیپ جو جہنمیوں کے جسموں سے ان کے سڑے ہوئے زخموں سے ان کے نجاست کے مقاموں سے وہ بدبودار پیپ جلتی ہوئی پیپ جو بہے گی جہنمیوں کو وہ کھلائی جائے گی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ سورہ نبا پارہ تیس میں ارشاد ہوتا ہے لا ولا شرابا کو فِيهَا ہے بردم و إِلَّا جز و فی وِفَاقًا اس میں کرنوں رہیں گے جنمی جنم جانب میں اتنا عرصہ رہیں گے جس کی نہایت ہی نہیں ہے کہیں ہزار سال لاکھ سال کروڑ سال ارب سال کرب سال فور ایور ہمیشہ ہمیشہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دو زخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلا کفار نے جیسا عمل کیا ویسے ان کو جزا دی جائے گی انہوں نے بدترین جرم کیا کیا کفر کیا وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے نان مسلم تھے بدترین جرم تھا تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا یہ بھی کہا گیا کہ افساک عذاب کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے یہ بھی ایک عذاب کا انداز ہے ٹھنڈا یہاں تک کہ جہنمی اس ٹھنڈ کے آذاب میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالی سے عرض کریں گے انہیں دوزخ میں ہزار سال رہنا منظور ہے مگر یہ ٹھنڈک کم سے برداشت نہیں ہوتی اللہ کی پناہ حضرت شہر بن حشب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غساک جہنم ایک وادی ہے جس میں تین سو تھری غاریں ہیں ہر غار میں تین سو گھر ہیں ہر گھر میں چار کونے ہیں ہر کونے میں گنجا زہریلا سانپ ہے اتنا بڑا کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی اس کے ہر سانپ کے سر میں زہر ہوگا اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو جہنمیوں کو جہنم میں دوزگ کی پیت پلائی جائے گی اللہ کی پناہ اب اب بھی کافر کفر سے باز نہیں آئیں گے کیا جہنم کا اتنا خوفناک بیان سن کر بے نمازی بے نمازی پن سے توبہ نہیں کریں گے نمازوں میں غفلت اب بھی نہیں چھوڑیں گے ہم کیا اب بھی ماں باپ کو ستاتے رہیں گے اب بھی اولاد کی دینی تربیت سے ہم حاصل رہیں گے جہنم کا اتنا خوفناک بیان سن کر بھی کیا فلمیں ڈرامے دیکھیں گے پھر اپنے آپ کو بڑے عقل میں سمجھتے ہیں کیا اب بھی اتنا خوفناک بیان چھوڑ کر گناہوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا شراب نوشی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا کہ اب بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری نہیں کی جائے گی اتنا خوفناک بیان سن کر بھی جو گناہ نہ چھوڑے تو اس کو تو اور بھی ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میرے مقدر میں جنت تو نہیں لکھ دیا گیا زمیں میں گناوں سے باز نہیں آتا جمی میں فلمیں ڈراموں سے باز نہیں آتا زمین میں بے حیائی سے باز نہیں آتا جمی میں ناچ گانے سے باز نہیں آتا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو بس را صدا جامندار اللہ ہوم اجر نام اللہ ہوم اجر نام اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچائے یاد رکھیے جہنم میں لے جانے والے کاموں میں ایک کام جانوروں پر ظلم کرنا بھی جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنا آج کل قربانی کے ایام ہے نا. وہ بڑے شوق سے بکرا لے لیا دنبا لے لیا مینڈھا لے لیا گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی لی ان کو کھلانا پلانا بھی تو ہے نا وہ قربانی کر رہے ہیں بھوکا پیاسا رکھنے کی اجازت تھوڑی انہیں کند چھری سے زبہ کرنا یہ بھی ظلم کی صورت ہے تیز چھری سے ذبح کرنے کا حکم ہے انہیں ذبا کرنے میں بعض وہ بکروں وغیرہ کی ذبح کرنے کے بعد گردن کو چٹک دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں ہست اللہ یہ ظلم کی صورت ہے جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اس کی کھال اتارنا شروع کر دی یہ ظلم کی صورت ہے اور یہ کساب گوشت فروش جو ہیں اپنی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کوڑی کرنا یعنی بڑے جانور کو زبا کرنے کے بعد اس کی سینے کی کھال اتار کر دل کی طرف کی رگیں کاٹتے اپنے زوم میں سمجھتے ہیں کہ جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے گا یہ بھی ظلم کی صورت ہے اور ڈرتے نہیں کہ اگر یہی جانور بطور سزا مسلط کر دیا گیا مرنے کے بعد تو پھر کیا بنے گا ہمارا کون بچانے آئے گا بے زبان ہے اب اس پر ظلم کر رہے ہیں مختلف انداز کچھ انداز میں نے ارض کیا تو ڈرنا چاہیے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے حوالے سے امیر السنت نے اس رسالے میں اب لوگ گھوڑے سوار رسالہ ہے اور قربانی آپ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں اس رسالے کو ضرور پڑھیں آپ نے گوشت تو کھانا ہے بھائی بقرید ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ بقرید میں غریب لوگ بھی خوب گوشت کھاتے ہیں یہ قربانی کی حکمتوں میں سے تو اب گوشت کھانا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے پتا معلوم ہے نہیں بس کھائے جاؤ جو ہاتھ لگے نہیں بائیس اجزائیں جن کو نہیں کھانا چاہیے اس کے مختلف احکام ہیں اس رسالے کے اندر لکھے ہوئے کساب کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس رسالے میں لکھی ہوئی جانوروں پر رحم کس طرح کرنا ہے کیا احتیاط کرنی ہے اس رسالے میں لکھا ہوا ہے اور جانوروں پر ظلم کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی لکھا ہے اس میں لکھا ہے جہنو میں لے جانے والے اعمال جلد دو کے حوالے سے انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اسے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اسے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کی پنا جو اس نے جانور پر ظلم کیا ہے اسے بھوکا رکھا میرا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا وہ لٹکی ہوئی نے ایک بلّی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اسے ویسا ہی عذاب دے رہی ہے جیسا اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بھوکا رکھ کے اسے تکلیف دی تھی اور اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے آپ پرندے پالتے ہیں کیا دانہ پانی دیتے ہیں ان کو جن میں ستر بار دانہ پانی دکھانے کا حکم ہے کھلانے کا حکم ہے ہر وقت رہے ان کے پاس تو یہ فریاد تھوڑی کریں گے آپ کو بھی کال تھوڑی کریں گے مجھے بھوک لگی وہ آپ کو کہیں گے تھوڑی بے زبانی تو اسی طرح جانور کے لیے آپ نے قربانی کے جانور کے لیے آپ نے جو ترکیب کی ہے آپ بھیڑ یا مینڈھا یا دمبا دمبی بکرا بکری گائے بچھڑا بیل اونٹ اونٹنی گائے بھینس بھینسا وغیرہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو آپ لائے ہیں تو ان پر رحم کی اپیل ہے اور در حقیقت یہ رحم آپ کی اپنی ذات پر ہی ہوگا تو ان پر ظلم کرنے سے بچیں انہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے بچیں انہیں ایزا نہ دیں امیر اللہ سنت تو یہاں تک احتیاط فرماتے مدنی مذاکرے دیکھیں تو ہمیں پتا چلے کہ جانور کو اپنے آپ گھر میں لائے ہیں تو ان کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے تو کچھ مٹی بھی رکھیں کیونکہ پکے فرش پر جانوروں کے پیر سلپ ہوتے ہیں اب اسی میں زیادہ جانور ہیں پیشاب کر رہے ہیں تو اپنی مینگنیاں کر رہے ہیں اسی کے اندر ان کا چارہ بھی خراب ہو رہا اس میں آپ پھسل رہے ہیں بار بار پھسل رہے ہیں تو جانوروں کا خیال رکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اس کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کیسی بھیاک سزائیں کہ جہنمی کو جہنم میں دو کی پیپ پلائی جائے گی اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اپنے غذب سے محفوظ رکھے اللہ عم جامار اللہ ہم جرنا مینار اللہ ہم جرنا, من النار, جرنا من النار آمین آمین آمین, آمین نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ صلو علی على حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد